السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامي كيسدوك المركز سلام عليكم سيد الله بلدي سلام عليكم مزيد بورا في القناة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم حتی اذا فزع عن قالوا ماذا قال قلبم قعل الحق وح القبیر یہ سور صبا کی آیت مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کی توحید کی بہت ہی ٹھوس دلیل ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق کا ذکر ہے اور وہ مخلوق تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہے اور قوت اور طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں فرمایا کہ حتیٰ فضل ماذا قال رب حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف زائل کر دیا جاتا ہے اور خوف دور کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اٹھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مادہ قال اور کہ تمہارے پروردگار نے کیا فیصلہ کیا ہے قال الحق ہر طرف سے سدائیں گونجتی ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہے اور اس کا فیصلہ سچا ہے یہ کس موقع کا ذکر ہے اور یہاں پر کس مقام اجاگر کیا گیا ہے یہ موقع اور مقام آسمانوں پر بار بار آتا رہا ہے اور بار بار آتا رہتا ہے اور بار بار آتا رہے گا جب بھی اللہ رب العزت کوئی فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی ہے اور اس کی خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے بس اللہ رب العزت کے فیصلے کی حیبت ہی سے وہ ڈر جاتے ہیں اجن ہی یہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العزت جب آسمانوں میں فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرشتوں کو اس کی خبر پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کے فرمان اور اس کی وحی کی حیبت سے اپنے پر مارنا شروع کر دیتے ہیں ایک کپ کپاہٹ ان پر تاری ہو جاتی ہے اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا سامع اہل سماوا تھے سائے کو بخر جب آسمان والے یعنی فرشتے اللہ رب العزت کے فیصلے کو صادر فرمانے کے بارے میں سنتے ہیں تو سائے سب پر ایک بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے اور ایک عرصہ بے ہوش رہتے ہیں جب ہوش آتی ہے تو خرو لہو سجدہ سب کے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ اٹھتے ہیں آہستہ آہستہ ہوش آتی ہے اور ان کے دلوں سے وہ خوف کی کیفیت چھٹتی ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ماد قعلہ ربو کو تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے کیا وحی فرمائی ہے اور آہستہ آہستہ ان کو اس وحی کی خبر ملتی ہے قال الحق تو حق کی سزائیں آسمانوں میں گونجتی ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہے اس کا فیصلہ سچ ہے یہ خوف اور حیبت کا عالم ہے اس مخلوق کا جس کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ نویر اسلام کی حدیث ہے اتماو و حق اللہ معافات معربات اساب اللہ و ملاکن قاہم بالاکن سَاجِدٌ ملکن ساجدن واضح کے ساتوں آسمانوں میں ایک چرچراہٹ سی ہے جیسے آپ چرپائی پر بیٹھیں تو چرچراہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس طرح آسمانوں میں بھی یہ آوازیں مسلسل آتی رہتی ہیں یہ فرشتوں کے وزن اور ان کے بوجھ کی وجہ سے فرما کہ ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے ہر جگہ فرشتہ موجود ہے کوئی حالت قیام میں اور کوئی حالت رکوڑ میں اور کوئی حالت سجود میں اور یہی فرشتوں کی نماز ہے کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مستقل قیام میں رہے جب سے وہ پیدا ہوا قیام ہی میں ہے اور قیامت تک قیام میں رہے گا اور کسی فرشتے کو امر یہ ہے کہ وہ رکوع میں رہے جب سے پیدا ہوا اور جب قیامت قائم ہوگی تو رکوع ہی حالت میں اٹھے گا اور کسی فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ سجدے میں رہے جب سے پیدا ہوا اور قیامت تک سجدے میں رہے گا یہ فرشتوں کی کفرت تعداد کی دلیل ہے کہ ساتوں آسمانوں میں چار انگلی کے برابر جگہ نہیں خالی اور ایک اور حدیث جس میں فرشتوں کی مسجد کا ذکر ہے بیت المعمور کا جو ساتویں آسمان پر ہے اور زمین پر جو بیت اللہ ہے اس کی سید میں واقع ہے جو فرشتوں کی مسجد ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی پھر قیامت تک باری نہیں آئی تو اس سے بھی فرشتوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہوتا ہے اور جہاں تک قوت اور طاقت کا معاملہ ہے اور ان کی جسمانی حجم کا معاملہ ہے تو وہ بھی احادیث سے واضح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رہی تو جبریل امرا تھا ہی نہیں میں نے جبریل امین کو ان کی اصل شکل میں دو بار دیکھا ایک بار دیکھا ادسدل کو کہ چاروں طرف سے آسمانوں کو ڈھانپا ہوا تھا اتنی بڑی مخلوق ہے کہ چاروں طرف سے آسمان دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ایک حدیث میں لہو ستوں میں جنا ہے جو امین کے چھ سو پر ہیں یہ اس کی عصمت کی دلیل ادین علی نتحدہ تھا انحد تھا گمن ملا من الملح اللہ العرش ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے آج حکم دیا گیا ہے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ فرشتہ حاملین عرش میں سے جن کی تعداد چار اور قیامت کے دن آٹھ ہوگی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ان فرشتے میں سے ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے رکھو فرمایا کہ ما بین شہمت اردو نے ہی الآطقی مسیحت و سبت اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے بقدر سات سو سال اگر تیز رفتاری سے مسلسل سفر ہوتا رہے جتنی مسافت طے ہوگی اتنا فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک تو باقی اس کی جسامت کیا ہوگی اور کیا اس کی طاقت کا عالم ہوگا قوم لوت بھی اللہ کا عذاب آیا تو ایک ہی فرشتے نے پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں تک لے گیا اتنا قریب آسمانوں تک لے گیا کہ قوم لود کی بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز ملائکہ نے سنی اور وہاں سے الٹا کے نیچے پھینکا یہ فرشت کی طاقت کا عالم ہے لیکن ساتھ ساتھ خوف کا عالم بھی مناحدہ کر لیجیے کہ اللہ رب العزت صرف فیصلہ صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اور فرشتوں پر ایک کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور اللہ کے فیصلے کی حیوت اس قدر تاریخ ہوتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش آتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں بلکہ ایک حدیث کے الفاظ کے مطابق آخاوات السماوات ان آقدت السماوات رجپت ان کے ساتوں آسمانوں پر بھی ایک راہدہ اور ایک کپ کباہٹ کی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے حالانکہ آسمان تو جماعت ہیں بے روح ایک مخلوق ہے مگر پرپرتگار کی معرفت انہیں بھی حاصل ہے اس کی ذات کے خوف کا عالم کیا ہوگا جبکہ اس کی بازی کی حیبت سے آسمان کہاں پٹھتے ہیں تو یہ ایک مخلوق کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے اور اس کی عظمت اور جبروت کے سامنے ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک ٹھوس دلیل ہے اتنی تعداد کے فرشتے اتنی طاقت اور قوت کے مالک فرشتے صرف اللہ کے فرامین کے تصور ہی سے اس قدر کاپ اٹھتے ہیں اور ان پر بے ہوشی داری ہو جاتی ہے اور جو سجدے میں گر جاتے ہیں تو وہی ذات جس کی کبریائی کا یہ عالم ہے اور اس کی یہ شان جباری اور شان قہاری ہے وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس سے سچا معمود قرار دیا جائے اور مستقل اس کی خشیت ہم پر تاری ہو جائے یہ عیسائیت کریمہ کا اولی تقادہ ہے اور یہ فہم ہمیں یہاں دیا گیا ہے کہ پروردگار کی حیبت اور اس کا خوف کس طرح مخلوق کے اندر پیوست ہے تبرانی کبیر میں یہ روایت ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عن ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم بمبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے یہ آئے تھے کریما تلاوت فرمائی کما قدر اللہ حق کا قدر کہ ان لوگوں نے کما حق کو اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں اس کی خشیت اور حبت کے تقاضوں کو سمجھا ہی نہیں عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبیر اسلامی اس سائےت کریما کو پڑھ رہے تھے اور میری نظر اچانک ممبر پر پڑی میں نے دیکھا کہ ممبر کاپ رہا ہے ممبر پر ایک احبت آ رہی ہے اللہ تعالی کی اس فرمان کو سن کر یہ جماعدات کے خوف کا عالم ہے اللہ عزت جس کے اندر صفات جلال بھی ہیں اور صفات صفات جمال بھی وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے رفیق بھی ہے محبت کرنے والا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اذاب علیم کا مالک بھی زبردست بادشاہ جبار و کار جس کی شان کی بریائی کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی مخلوق اس کی زبردست حبت میں مبتلا ہے نبے عبادی انی ان الرحیم انا آزابی ہو رہا اداب میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہوں خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہوں اور بڑا مہربان بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے وہ بندہ کامیاب ہے جو ان دونوں حیثیتوں سے اللہ تعالی کے تعارف ہو ہمیشہ مد نظر رکھے اور اس کے دل میں جو اس کی شان رحیمی ہیں وہ تصور بھی ہو اور جو اس کی شان کی بریائی ہے اور جو اس کی صفات جلال ہیں ان کا تصور بھی ہو اور ہمیشہ اس کا ایمان ان دو کیفیتوں کے بیچ میں رہے اس کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب کا خوف اس کے غضب کا خوف ہمیشہ بندے کا ایمان انہی دو کیفیتوں کے کی بیچ میں رہے نبی رسلام کی ایک حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمت کا اندازہ اگر ایک کافر کو بھی ہو جائے تو اس کے دل سے بھی اللہ کے عذاب کا خوف دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غضب کا اندازہ ایک مومن کو ہو جائے تو اس کی جنت میں تما کرنے والا کوئی بھی نہ رہے کسی کے دل میں اس کی جنت کے حرص نہ رہے کہ ہمیں جنت کہاں مل سکتی ہے وہ ذات ہمیں جنت کہاں دے سکتا ہے جس کے غضب کا یہ عالم ہے اور جس کے جلال کا یہ عالم ہے اور کامیاب وہی ہے جو اس تمام حقیقت کو سمجھے اور اس کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ان دو کیفیتوں کے کی بیچ میں رہے بین الخوف والرجاء اس کے عذاب کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو چنانچہ یہ ملائکہ ان کے خوف کا عالم آپ نے سن لیا حالانکہ ہمیشہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والے جو امر ان کو سونپ دیا گیا اس امر کو پورا کرنے والے ہیں لا يعزون اللہ ما عمرو ما یا جو اللہ حکم دیتا ہے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے وہاں نافرمانی کا کوئی تصور ہی نہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا پوری طرح اس کے اطاعت گزار ہیں اور اس کے وفا شعار ہیں طویل زندگیوں کے مالک ہیں صدیوں زندہ رہنے والے صدیوں ہمیشہ قائم رہنے والے جن کی موت قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہی ہوگی لیکن پوری جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ان کو ایک توام حاصل ہے اتنا طویل ان کی زندگی اور اس زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ تعالی کی نافرمانی پر قائم نہیں ہے یہ ان کی اطاعت کا عالم ہے اور ساتھ ساتھ خوف کا عالم بھی دیکھ لیجیے کہ خوف کا تقاضا کیا ہے صرف اللہ رب العزت کے فیصلے کے تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں یہ ان کے خوف کا عالم رذر ان کی اطاعت کا عالم ہم نے سن لیا ان کی عبادت کا حال ہم نے جان لیا کہ صدیوں اللہ کی عبادت کرنے والے اس قدر اللہ کے خوف میں مبتلا ہے قیامت قائم ہوگی ملائکہ بھی اٹھیں گے اور ان کی زبانوں پر یہ الفاظ ہوں گے سبحان ما ماں بدنا کا حق کا عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم اپنی زندگی میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے حالانکہ صدیوں اللہ کی عبادت کی ہے ان کی عبادت ان کا ذکر تشریح و تحمید اور استغفار صدیوں پر محیط ہے مگر یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے الہ العالمین تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے ملائکہ وہ مخلوق ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے ہیں آسمانوں کی مخلوقات ہیں. آسمانوں کے یہ سکان آسمانوں میں رہنے والے سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی حیبت اور جلال کو پہچاننے والے اور اس کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے اور جس کا مظہر ان کا یہ خوف ہے کہ یہ ان کے خوف کا عالم ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں اس لیے اللہ تباد نے فرمایا کہ انما نما یکش اللہ ہم نے عباد العلما اللہ تعالیٰ سے صحیح معنیٰ میں علما ڈرتے ہیں کیونکہ علماء کو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے اسماؤ صفات کا تعارف ہوتا ہے اس کے افعال کی پہچان ہوتی ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف علماء کے دل میں ہوتا ہے اور وہ بھی ہمیشہ اور دائمً اللہ تعالیٰ کی حیبت میں ابتلا رہتے ہیں حسن بصری الحمۃ اللہ کے بارہ میں کتب رجحان میں یہ موجود ہے کہ ہمیشہ تم کو دیکھنے والا جب بھی دیکھتا تو ان کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ابھی ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے آ رہے ہیں ایک غم اور ملال اور ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہمیشہ ان پر یہ عالم تاری رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے یا یلین اللہ حق کا تو بات ہے اے ایمان بہادو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور یہ حق کے تقوی اس کی اطاعت سے مکمل ہوتا ہے جسے فرشت اللہ پاک کی حیبت اور خوف میں ابتلائیں جس کی جھلک ہم نے سن لی تو ان کی اطاعت کا عالم بھی یہی ہے کہ وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں بلکہ اطاعت کا نفوذ انتہائی تیزی سے ہوتا ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث اللہ تعالیٰ نے جب سور پیدا کیا جس میں پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی اور وہ سور پھونکنے کی ڈیوٹی اپنے فرشتے کو دے دی اس کو اسی امر کے لیے بنایا جو اسرافیل نام رکھتا ہے اور وہ سور تھما دی کہ تم یہ پکڑ لو جب میرا امر آئے گا تم نے اس میں پھونک مارنی وہ پھونک فرشتے کی ہوگی کتنی اس میں قوت اور طاقت ہوگی کہ مشرق اور مغرب شمال و جنوب ہر سننے والے کے کلیجے پھٹ جائیں گے کیسی اس کی حیبت ناک آباد ہوگی اللہ نے یہ ڈیوٹی اسرافیل کو سونپی ایک بڑے ہی طاقتور فرشتے کو اور اس فرشتے کی خشیت اور حتایت کا عالم یہ ہے کہ وہ سور اپنے منہ میں تھمائے کھڑا ہے حدیث میں اس کی ایک عجیب کیفیت مذکور ہے حنا جب ہدہ اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور رفع بسار ہوسما اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے یہ بڑی مشکل صورت حال ہے یہ اگر سر نیچے جھکا ہو اور آنکھوں سے اوپر دیکھا جا رہا ہو تو کتنا یہ مشکل منظر اور معاملہ ہوتا ہے اور یہ فرشتہ سر جھکائے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی اطاعت کی دلیل ہے اور سر اور آنکھیں اوپر اٹھائے ہوئے ہے نگاہیں عرش اللہ پر ٹکی ہوئی ہے تاکہ جو ہی اللہ کا امر آ جائے تو فوراً سور پھونک دو اور ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو ایک لمحے کی تاخیر نہ ہو اور سور بھی منہ میں دبائے کھڑا جائے. صدیوں بعد قائم ہوئی سور رکھ دیتا اللہ کا مراہ اٹھا کے پھونک دیتا لیکن نہیں یہ فوری اطاعت کہ فرشتوں کی حیبت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ کے فرمان کی تعمیل اور تکمیل میں اتنی تاخیر بھی نہ ہو کہ سور کو اٹھا کے پھونک دوں چند لحظات کی تاخیر اور چند لمح کی تاخیر ہرگز نہیں فوری طور پر سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی پھر یہی فرشتہ دوبارہ سور پھونکے گا جب اللہ کا ادر آ جائے گا تو سارے لوگ اٹھ کڑے ہوں گے کمروں کے مردے بھی اٹھ کڑے ہوں گے اور پھر اسی لمحے اس فرشتے کی پرواز ارض معاشر کی طرف ہوگی اور ساری مخلوق فوراً اس فرشتے کے پیچھے دوڑ پڑے گی اور چل پڑے گی ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوگی اس قدر تیزی سے حساب و کتاب کے مرکز کی طرف سب کو جمع کر لیا جائے گا کہ جو ہی سور پھونکا جائے گا قبروں کے مردے اٹھیں گے اور بے ہوش لوگ بھی ہوش میں آ جائیں گے اور ہوش میں آتے ہی اور قبروں سے مردوں کے اٹھتے ہی اس فرشتے کی پرواز عرض محشر کی طرف ہوگی اور ساری مخلوق اس فرشتے کے پیچھے دوڑ پڑے گی ایک لہذا کی تاخیر کے بغیر یہ پروردگار کی اطاعت اور اس کے فرمان اور امر کی حیبت کا عالم یہ فرشتوں کی اطاعت ہے اور ان کے خوف کا عالم جس قدر اللہ رب العزت اشارے کی, کی بریائی اور اس کی عظمت و حبت اور اس کے جلال و جمال کا تعارف ہوگا اسی قدر اس کا خوف بھی ہوگا اور اس کی اطاعت کی طرف تیزی بھی ہوگی اور انسان اس کی اطاعت کی طرف طرفہ ہوگا اور مستعد ہوگا اور جس قدر کی توحید توید کمزوری پیدا ہوگی اسی قدر اللہ رب الت کی اطاعت میں اور اس کے خوف میں کمی آتی جائے گی آپ غور کریں قیامت کے دن جو حدیث شفاعت کا موضوع ہے اس میں انبیاء کیا کہہ رہے ہیں کس طرف نظر آ رہے ہیں آدم علیہ السلام کیا کہیں گے نور السلام کیا کہیں گے جب لوگ ان سے تقادہ کریں گے کہ ہمارے رب سے جا کر شفاعت کیجیے حساب و کتاب شروع ہو جائے کہ جو مبہم کیفیت ہے ابہام کی کیفیت یہ ختم ہو جائے آدم علیہ السلام بھی کہیں گے ہمارا رب غصے میں ہے اسے ایسا غصہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا اور پھر آدم علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں ایک معصیت کو یاد کریں گے کہ اللہ نے مجھے ایک درخت کے پھل سے روکا تھا میں اسے چکھ بیٹھا میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے اللہ کے دربار میں پیشی ہونے والی ہے میں کیسے اللہ کی عدالت کا سامنا کروں اور کیسے جا کر سفارش کروں بنوح علیہ السلام کے پاس ان سے جا کر شفاعت طلب کروں نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سا سال ان کی نبوت کی زندگی ہے ساڑھے نو سو سا سال کی خدمت کی مجموعی عمر کتنی ہوگی کی تصور کیجیے جب نو علیہ اسلام سے شفاعت کا تقادہ کیا جائے گا وہ بھی نہیں وہی جملہ کہیں گے کہ ان ربنا قد غضب قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گی اور نور اسلام بھی عرض کریں گے فرمائیں گے کہ مجھے بھی ایک معیشت کے تعلق سے حساب کا سامنا ہے اللہ کی عدالت کا سامنا ہے اللہ اکبر تقریباً ایک ہزار سال کی زندگی دس صدیوں کی زندگی دس صدیوں کی زندگی اور ان دس صدیوں میں صرف ایک ہی مراحبہ پوری زندگی میں قابل اعتراض صرف ایک ہی گھڑی کہ اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھے تھے جو کہ مشرک تھا اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی کر دی اللہ نے معاف بھی کر دی مگر اس گناہ کی حمت اب تک کا ذکر کیا جمع کسی کے, کے ساتھ اور ایک مقام پر علیہ السلام پر سلام ڈھیجا یہ ساڑھے نو سو سال توحید کا داغی بنا رہا اور توحید کا مبلغ رہا مگر خوف اور حیبت کا عالم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہے سفارش کی ہمت نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا کرنا ہے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ اس بیٹے کی سفارش کیوں کی جو مبتلا شرف تھا جو کشتی میں سوار نہیں ہوا کشتی میں سوار ہونا یہ علامت ہے اطاعت کی جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ آپ کا مضری ہے اور وہ اس طوفان سے بسا رہے گا اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ آپ کا نافرمان ہے چنانچہ بہت سے جانور کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بس گئے لیکن پیغمبر زیادہ سید کشتی میں سوار نہ ہوا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گیا علیہ السلام نے اس بیٹے کی سفارش کی تھی اور آج حالانکہ معاملہ صاف ہو چکا تھا مگر وہ حبت اب تک قائم ہے یہ پروردگار کی معرفت کا عالم ہے اور یہ اس کے خوف کی حیبت ہے جو اب تک طاری اور قائم ہے ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی پوری زندگی میں سے ان تین گھڑیوں کو پیش کریں گے کہ مجھے ان تین جھوٹوں کا سامنا ہے حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہیں محاری ہیں جس کو طوریہ کہتے ہیں قطر کو جھوٹ نہیں لیکن یہ ان کے تغبا کا عالم ہے ایک متقی انسان چھوٹی سی نافرمانی کو بھی حالانکہ نافرمانی ہوتی بھی نہیں اس کو ایک پہاڑ جیسا گناہ محسوس کرتا ہے آج تم ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہاری نزدیک بار سے بھی زیادہ باریک ہے. تم نے وہ گناہ کیا اور یوں اڑا دیا جیسے مکھی اڑا دی حالانکہ ان گناہوں کو ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں مہلک شمار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ ہمیں, ہمیں جہنم رسید کر دے گا ان گناہوں کا بوجھ ہم پر پہاڑ جیسا ہوتا تھا اور تمہارے نزدیک وہ گناہ ایک بال سے بھی بڑھ کر ہلکے اور بال سے بھی زیادہ بارہ کے عالم ہے جس کو در تقوی ہوگا اس کا گناہوں کی حیبت ہوگی چنانچی انبیاء اپنی ایک معشیت کو یاد کر کے جو کہ معشیت نہیں ہے ڈر اور خوف میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں پیارے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بکا کی اللہ نے قسم کھائی لام روکا اے محمد صلی السلام مجھے آپ کی بقا کی قسم اور آپ کی حیات طیبا کی قسم وہ قیامت کے دن فرمائیں گے انا لہذا ہاں یہ مقامی شفاقت میرے لیے آپ جائیں گے لیکن خشیت اور حمت کا حال کیا ہے جاتے ہی بات نہیں کریں گے جاتے ہی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی بلکہ سجدے میں گر جائیں گے ایک طویل سجدہ اور اللہ تعالیٰ اس سجدے میں اپنے پیارے نمبر پر اپنی وہ حمد و ثنا القاف فرمائے گا اور آپ کے دل پر اپنی وہ تعریفیں نازل فرمائے گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا نہ کوئی فرشتہ کر سکا نہ کوئی نمی کر سکا اسی وقت اللہ تعالی کی وہ محامت اللہ تعالی کی وہ تعریفیں اللہ کے پیارے پر منکشم ہوں گی اور آپ ان تعریفوں کے ساتھ اپنے پربردگار کی حمد بیان کریں گے اور طویل سجدہ کریں گے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی اللہ فرد فرمائے گا یا محمد عرف بک تسمع شفا تو اے میرے محمد افسر اٹھا دو اب بات کرو ہم آپ کی بات سنیں گے اب شفاعت کرو ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے یہ اللہ کی حیبت اور اس کی عظمت یہ پرتھ کار کا جلال اس کا روڈ اور یہ اس کی شان کی دریائی ایک انسان اس خوف سے کیوں دور ہے اور کیوں بے خوف یہ ایک انسان کے سامنے اللہ کا امر آتا ہے فرش دے دو اللہ کے امر کے تصور سے امر سنا نہیں امر پہنچا نہیں محسوس تصور ہی سے بے ہوش ہو کر گر گئے حضرت انسان پاس امر پہنچتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی در حبیت اللہ ہی کا فرمان ہے مگر انسان قبول نہیں کرتا غفرت کا شکار ہے اور بعض انسان ٹھکرا دیتے ہیں رد کرتے ہیں اللہ کی فرمان کو کہ ٹھیک ہے یہ فرمان ہے قرآن اور حدیث ہے مگر یہ میرے امام کا قول نہیں ہے میری برادری کا طور طریقہ نہیں ہے میرے آبا اشداد کا طور طریقہ نہیں ہے میرے باپ دادوں کا عمل نہیں ہے ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے فرمان کو سنتا ہے اور رد کر دیتا ہے اللہ کے ادار کا خوف نہیں اور اس کے وقار کہ کوئی توقع یہ یقین نہیں یہ ایک انسان کی بڑی بھول ہے اور بڑی غفلت ہے اللہ رب العزت اس کی شان رحیمی کیا ہے اور اس کی شان چواری اور قہاری کیا ہے اگر وہ رحم کرنا چاہے تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دے اس نے توحید کی برکت سے گناہوں کے 99 رجسٹر صاف کر دیے بلکہ ایک بندے کی توحید کے بوجھ سے اس کی معصیتوں کے 99 دفاتر کے پرخشے اڑا دیے اور قیامت کے دن پوری کائنات اس مندر کا مشاہدہ کرے گی اور اگر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب دینے پر آ جائے اور کوئی اسے سے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ ایسا کیوں ہے فلاں شخص تری رحمت کا مستحق کیوں ہے اور فلاں شخص تیرے عذاب کا مستحق کیوں ہے عذاب دینا چاہے تو گزشتہ جمعے کو آپ نے سنا تھا قبر میں دو انسانوں کو پکڑ لیا گیا ایک کا گناہ غیبت کرنا تھا اور ایک کا گناہ جو تھا وہ اس تنجے میں احتیاط نہ کرنا اس کے جسم کے کپڑے جس کو جسم کے ساتھوں سے محفوظ نہ رہتا وہ اس کا خیال نہ رکھتا اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا اور مستقل اس کی برزخی زندگی عذاب میں جھونک دی اور اس کی قبر کو مستقل طور پر جہنم کا کڑا بنا دیا وہ اس عذاب میں جلتا رہے گا اور اس تقریب میں ابتلا رہے گا تو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے بلی والی عورت کو نہیں پکڑا جس نے ایک بلی کو بھوک سے مار ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جہنم کا منظر دکھایا وہ اور جہنم میں کھڑی ہے اور وہ بلی اس کو نوچ رہی ہے صاحبِ صاحب کا واقعہ نہیں جانتے جو اپنی لاٹھیوں سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا جب وہ مرا تو اللہ نے قبر میں پکڑ لیا فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے دکھایا کہ وہ جہنم میں کھڑا ہے اس عذاب میں کھڑا ہے اسی لاٹھی پر ٹیک لگایا جس لاٹھی سے چوری کیا کرتا تھا تو یہ اس کی شان ہے شان رحیمی بھی اور شان کہاری بھی شان کی بھی اس کا جو کیسف جلال ہے اس اس کی بھی جو اس کا وصف جمال ہے اس کی بھی کہ وہ رحم کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور کیا اس کے رحم کا عالم ہے اور عذاب دینا چاہے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ کیا اس کے عذاب کا عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا جو ہے وہ اسی کے اختیار میں ہمارا کام کیا ہے اپنے پروردگار کے خوف میں ہم مسلسل گفزلہ رہے اور جب ہمارے سامنے جنت کا ذکر آئے اور اللہ کی شان رحیمی کا ذکر آئے تو اس کی رحمت کے امیدوار بن جائے جب جہنم کا ذکر آئے اور اس کی شان جو قاری اور بیان ہو تو اس کے عذاب کے خوف سے کاپ اٹھے اور دونوں کا تقاضا ایک ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے اس کی شان رحیمی کا تقاضا اور اس کی شان کا تقاضا کہ ہمیشہ اس کی اطاعت پر کبر بستا رہے اور کبھی اس کی نافرمانی کا تصور بھی نہ کرے اور اگر بھول ہو جائے نافرمانی ہو جائے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ شروع کر دیں فوراً استغفار کی طرف مائل ہو جائے یہ بھی اس پروردگار دگار کی خوف اور اس کی حیبت کی دلیل ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس گناہ کو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے فوراً توبہ قائم ہو جائے اور استغفار کے منحج پر قائم ہو جائے اور اللہ سے استغفار شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی متفقی قرار دیا ہے متفقیوں کے دو اور ہیں ہے یا تو گناہ کرتے نہیں اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں اور اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں او انفسهم بھی ہیں کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً یاد کرنے بیٹھتے ہیں اور استغفار شروع کر دیتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بلا کو معاف نہیں کر سکتا لہٰذا وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو صاف کرا لیتے تو کبھی انسان اس عظیم پرحیبت معاملے سے غافل نہ ہو بلکہ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھے ان سارے تصورات کے ساتھ کفرشتوں کا عالم کیا ہے انبیاء کا عالم کیا تھا اور قیامت کے دن کیا ہوگا تبھی تو اللہ تعالی شاہد کا اخیر میں فرمایا کہ وہ رلی القبیر اللہ بڑی بلند ذات ہے اور بہت بڑی ذات اسی تصور ہی سے اس کی حیبت کے درازوں کو پہچانا اور اس کے خوف کے دلانوں کو پہچان بڑی بلند و بالا ذات ہے اس قدر بلند کہ اس بلندی کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور تصور نہیں کر سکتے ہمارے ذہنوں سے اس زمین سے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے آسمان کی موٹائی پانچ سو سال ہے پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا چوتھا اور ساتواں آسمان امرکتا کی کرسی پانچ سو سات کی مسافت پر مجھے کرسی اللہ کے دو قدم رکھنے کی جگہ اوپر اللہ کا, کا پہچاننا ہے اس کا تصور تو ممکن نہیں ہے مگر صحیح بخاری کی عزیز سے على اس ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا بل عرضی آنا اور ساتوں زمینوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا بدر آنا اس پر اور زمین پر موجود تمام درختوں کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا والماء ماہ آنا اور زمین پر موجود سارے پانی کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا اور برا آنا اس اور زمین پر موجود تمام ہاتھ اور جو بھی تحت سرا ہے اس سب کو ایک انگلی پر رکھا ہوگا اور اس طرح آئے گا یہ کہتا ہوا انل ملک میں بادشاہ ہوں انل چبار میں ہوں. کہاں ہیں زمین کے بادشاہ اور کہاں ہیں زمین پر اکڑ کر چلنے والے اور تکبر کرنے والے یہ میرے پرور دگار کی عظمت صرف اس کی انگلیوں کا تعار کہ ساتوں آسمان ایک انگلی پر ہوں گے اور ساتوں زمینیں ایک انگلی پر ہوں گے وہ خود کو ساتھ کتنی عظیم ہوگی تو یہ سب کو تصور کہ یہ بھی سوچو کہ اس ذات کے سامنے بنفس مجھے اور ایک ایک لہذا ایک ایک کو جانچا جائے گا اور پرور دگار کے سامنے پیش کیا جائے گا اور میرا پرور دگار خود مجھ سے براہ راست سوال کرے گا اس عظیم اور کبیر ذات کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سارے حساب کے معاملے طے ہوں گے بہ نئی وہ سب بلند و بھی ہے عبادت ہے وہ اس کی اطاعت ہے وہ اطاعت جس کے ترجمان جناب محمد الرسود اللہ, اللہ علیہ وسلم ہے اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے کہ یا اللہ ہمارے قلوب کو اپنے خوف سے بھر دے یا ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے سہارے پر قائم رکھی ہو. اسی رحمت اور خوف کہ دونوں کے دونوں کیفیتوں کے بین ہمارا ایمان رہے تیری محبت میں تمڑ بھی ہو اور تیرے عذاب کا خوف بھی ہو لي بھی وآخر داوانا من الحمد لله رب